نہری ادہ ادم بنا قورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب اسے چمکائے اور رات کی جب اسے چھپائے اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم ونفس وما سواها فالفها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا اور نہ مراد ہوا جس نے اسے ماسیت میں چھپایا سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جب کہ اس کا سب سے بد اٹھ کھڑا ہوا تفصیر خزان العرفان اور نور العرفان میں ہے اس سے مراد قدار بن صالف ہے جس نے اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کی مرضی سے خدائی اونٹنی کی کونچے کاٹ دیں فقال لہم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاها فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم فدندم ربهم بذنبهم ولا يخاف عقباها تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناکا اور اس کے پینے کی باری سے بچو تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر ناکا کی کوچے کاٹ دی یعنی پاؤں کاٹ دیے تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں صدق اللہ